السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد, للہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام الحمد ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ نبی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدونا کیا تم ارادہ رکھتے ہو انتس ال یہ کہ تم سوال کرو اور اپنے رسول سے کماسلہ جیسا کہ سوال کیا گیا موسا علیہ صلاۃ وسلام سے اس سے پہلے وومیہ تبد دلیل اور جو کہ تبدیل کردے کفر کو ایمان کے ساتھ فقط ذلہ تو تحقیق ایسا آدمی کھو گیا ثواأ صبیل سیدھی راہ سے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو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 ودا چاہتے ہیں کثیرن بہت زیادہ من اہل کتابی اہل کتاب میں سے کہ لو کاش کے یاردون وہ پھیر دے تمہیں من ایمانی ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارہ کافر تمہیں پھر کافر بنا دیں کفر کی حالت میں لوٹا دیں کیوں یہ کیوں چاہتے ہیں خاصہ حسد کرتے ہوئے من ان دنفسم اپنے دلوں سے من بعد اس کے بعد کہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے حق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 جو بھی نیکی کرو گے رائے گا نہیں جائے گی اللہ اسے سنبھال کے رکھے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے صدق اللہ عظم